گیا سیدی آبیب اللہ السلام تو السلام علیکم یا سیدیٰ رحمت اللہ علمی والا صحابیا سیدی دو رسملہ قادر مطلق جل جہو امن حق نہ مجدہ الکریم سونا بندہ زبان و نگاہ ذہن و محفوظ ودقہ محبوب خدا و شرف بھیا صلی اللہ صلاح و سلام آپ کے زلف تقدس نال صدقہ دوستو عجد خطبہ فروست المبارک شریف فقیر نے جناب دے سامنے حدیث پاک دی روشنی دی انہ سات بندیا کا ذکر کرنا جنہوں رب العالمی خصوصی طور پہ کرم نوازی گٹی گٹی لگ رہی دوستو انتہائی توجہ اور دھیان میری گفتگو نبری سماج فرماؤ گے ان شاء اللہ ایمان دی اور روح دی زندگی دل دی حرارت دا سامان گا ابتدا بات یاد رکھ لو رسول کریم صلی اللہ تعالی آپ سرکار نے چلو جیسے پہلے ہے ایس تھی آواز پیداؤں اپنے فرمان شریف آپ منہ شریف نکلن والی اہبیت نو بیان کردی فرمایا اپنی نو آگاہ فرمایا میں محمد دی گل نو عام گل نہ سمجھ میری گفتگو نے ایک آم یا گفتگو نہ میری بات و کلام کوئی ادنا یا درمیانہ درجے دے گفتگو نہ بلکہ فرمایا انی تو جواب میں رب نے میری جی گل نصیب فرمائی نے بڑی بڑی مطلب بنتا ہے, مطلب ہے, مطلب ہے کہ میں گل تھوڑی کرنا مختصر الفاظ ہوتے نے مگر اس دے اندر حکمت دانائیاں دے سمندر بہ رہا ہے نہیں سمجھ رہا میری بات یہ گل بالکل تھوڑی ہوئے مگر ری دنیا دانائیاں دے سمجھداریاں روشن گزارنے اسول دے امبار لگے میری گل اتنی عظیم بات میری بات رہی میں جنابرنا مصر ٹکڑا ہے آپ فرما نے تھوڑے لفظ لفجنے مگر گل کی قیمت والے لوگ سمجھن کٹی یار <تس> کل کر جیر جیر زبر جیر جیر زبر مطا پیش آئے جناب نہیں چلو خیر میرے اتنی تکلیف بھی نہیں جناب نہیں سمجھ سکے بعد <cockroach> توجہ فرماؤ گے سبحان اللہ بالکل بجائے مگر میری بات میں سمجھنے کی کوشش فرماؤ میں دوبارہ Fier پڑھنا وا زیر جناب پتا نا زیر اتنے ہوتی ہے کر کے نا کتنے بھلا زیر تھلے ہو زیر تھی زبر نہ ہودروں کیمت ہونا چکر پوری کیوں متا پیش آ گیا زبر برس ہے تو پیش ہے یہ بالکل مختصر کلام ہے اگر اس لئے تو تشریح تفصیل کیتی جاوے گا اس لئے اندر چھپے معانی اور حکمتیاں باتاں کھول کھول کے بیان کیتی ہے جانا تے عین ممکن ہے گھنٹیاں دے گھنٹے ہی صرف ہو جانا اچھا خیر میں جناب رنگ کی دسیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سرکار نے فرمایا کہ میں گلے روشنی رسول دے فرمان بلا کیا سمجھنا سات او بندے سات او بندے جنہوں نے خصوصی طور پہ دنیا پسینے ڈبد گی سایا نہیں ہونا عالم زبانہ خوش فرمائے گا چلے ہو سڑن کے سڈے دشمن تصاق سڑو اصل تو تاسے اپنے ارش کی چھان بنا چکے چھا میں بیان کرا گا بندہ منٹ جی نا بندہ, ایمومن. بندہ, ایمومن. بندہ ایمومن. اللہ تعالیٰ, اندھا بنایا اندھا کہ رسول اللہ تعالیٰ دل زمیر بنایا ہوں کہ ستوجوں نے قرآن مجید تلاوت کرنا بطور برکت دے اور جناب حدیث سنانا ترجمہ کرا گا کچھ نہ بولو سب اللہ اللہ عالم الرمند سڈا یار اپنی مرضی اپنی مرضی تھے یار بس نہ میں اپنے آپ کو قابو نہیں پا سک گل منہ چ نکل گئی فرمایا <سؤال> زبان محمد دی پا محمد پاک دی ہوتی ہے مولا دیا مرزیاں مولا پاک دیا ہوتی ہے اللہ رب العالمین جل مائدہ القریم نے اپنے یار اپنے حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی گلدی عظمت نبیان کر دیایا فرمایا سادہ نبی اپنی خواہش نال نہیں بول دا جدوں جی بھی بول ہے میں مولا دی مرضی دینا حل بول دا ہے آز ہونے آہن میں تنو فرمانے رسول آقے نامدار مدنی تاجدار سے اللہ نبی علی سلاسلام دا فرمان شریف در اور اللہ دے جرا فرمان سنا پوری متصل دنال کا. توجہ ہے اوچی بات بولو سبحان. ہاں جی پوری متأثر آپ نے علم اُل حدیث پڑیا ہے ادرت مولانا سردار احمد صاحب فیصلہ آپ نے علم الحدیث پڑھیا ہے حضرت مولانا مستفا رجح خان حضرت رحمان آپ نے آپ نے علم حدیث پڑیا حضرت ابو تاہر الدانی <سؤال> حس پڑیس پڑھیا حضرت حدیث پڑ اسلام زکیا نساری حدیث پڑیا ابن حضرات حدیث پڑیا حضرت پڑھیا حدیث پڑیا ہے حضرت امام محمد ابن یوسف الربری حدیث پڑیا امیر حرکبین ابراہیم علم الحدیث پڑیا ہے حضرت یسیدہ علم حدیث پڑیا حضرت ساری مائی بریوا دول ہودیس خد آئے توجہ ہے سجنہ جرزا سبحان اللہ قبل میں حدیث پاک شروع کرا میرے ذہن حضرت مامے دی دی حضرت مامے ہمری حمل آپ سرکار نو جدو خلکے قرآن کے فتنے درد آپ سرکار نو گرفتاریاں ہوئی ہاتھ دے اندر ہتھ کڑی پیرا دینی بیڑیاں فرما یا اسی کوڑے اجدے اگر پکلیفاشان سن بول میرے منہ ہائے سنا میرے منہ الحمد للہ دیا آ جانا سن ادھر سبردار اور استقامت شاہ. حدرتی مام ہمدی اللہ آپ یاد آپ جس مناسب تازہ گرم پانی لے کے آدھا ہے حضرت مامے آپ سرکار سجدے پی ربرگا کر, کر دنے مولا سونیا اب اب ہے رحیم اللہ بیٹا ہاتھ بن کے ارد کردا جی میں راتا جگنا وا دے پانی کا اہتمام کر کے تاریخ کرتے کر مشہور معروف ڈاکو حضور حیرانگی والی بات تو ڈاکو داستے ادا دعواں تے جنابے والا گڑ گیر گڑا سجدے پی پی دعوا کس وجہ ہو آپ نے رو کے فرمایا آپ نے فرمایا او میرے پتراتنوں پتہ نہیں ہے و جس وقت اباسی خاندان دے پادشاہوانے میرے جسم جتے کورے برسائے کہ تو قرآن مجید نو اللہ تعالی دی مخلوق نہیں مننا ہے تو مولا تعالی دی صفت مننا ایک علمی مسئلہ ہے میں اندر نہیں یادا تو رب العالمین دا قرآن رب دی مخلوق نہیں سمجھنا ہے رب دی مخلوق مننا ہے وگرنا تیری چبڑی ہو دیر دیتی جائے گی وگر سب سے تو تیری چمڑی نو جدا کر دیتا جائے گا میرے دل در ماڑا جا خاؤ پیدا ہویا کہ اسلام اجازت ہے جدو جی جان دے چلے جان کا خطرہ ہوتا مسئلہ بدل لوے اس وقت اللہ تعالی دی طرفوں پکڑ نہیں دی میرے دل کے اندر خیال پیدا ہویا اس حال دے کہ میرے موہ جی دیا مل کے مینو کدے بٹھا کے جدو بگداد چکر کڑایا جا جہا ہے دے دے سامنے دا نظر وڑے وڑے وقت امام جنہ دے اگے ہاتھ کے بیٹھے نظر نے اس حال دے نال دے حدیث تو اٹھایا گیا ہے آپ کی داڑی تو پکڑ کے دے گلی دے اندر کے اندر آ گیا ہے حضرتی مامیام دن حمل فرما نے جدو گدے دے بٹھا کے مینو دلیل کرنے واسطے بگداد دیا گلیاں جا رہا ہے میرے سامنے ایک بندہ آیا ان میرے گدے دلگام پکڑ کے ابن آبلا جاننا ہے میں کون آ میں آخیا میں جانتا تنہیں آخیا میں داڈا کو ابول ہے اے یہ اباسی خاندان دے بادشاہ نے مینو بارہ ہزار کوڑے مارے نے نہ میں چوری منیا وا نہ میں چوری جی میں جنابے والا جھوٹ دی خاطر تے گناہ دی خاطر ایڈا مضبوط ایڈا پکاواں تو سچائے یا جھوٹائے آپ نے فرمایا مولا دی قسم ہے میں اپنے مسئلے دے کر او چور کہن لگیا یاد رکھ لے احمد ابن حمبلہ اگر اپنا مسئلہ پدل جاوے گا قامت والے دن جیدو تو جنت وال جان لگے گا کہ میں رب دی بارگاہ دے اندر شکایت کرا گا مولا میں جھوٹا ہوں کہ اب اپنی گل تھی بدلیا احمد پر غلط گل چھوڑیا اے مارا دے ڈر سچی گلا پیشے ہو گیا میں اندر شکایت کرا گا حدرتی مامے امدل فرما دیں نے میرے گل کی میرے دل اتر گئی میں نصیحت نو مضبوط کر گیا ہے کر کے میں اندر دعوا کرنا وا سونے ادر حضرت مامے امام ابن ہمبل نو بادشاہ نے وہ پچھلی گل نہ میں اگلی گل نو اللہ <سؤال> نے ہے میں میں کے منگا گا کہ قرآن مولہ کی مخلوق نہیں قرآن مولا دی میں اگر دلیلا نہ دے سکیا پھر میں تینو قتل کرا دیا گا پی اگلا دیہ آیا اگلا جدو دیہ آیا ہے بادشاہ نے اپنے دربار دے اندر بلایا حضرت امام احمد ریح حمل آپ بادشاہ سے دربار دے اندر پہنچے آپ سرکار بادشاہ آخد احمد ابری حمل ذرا دلیل پیش کر آپ نے فرمایا میرے کو ہی دلیل خواب دے اندر ویکیا ہے میدان ماشرا لگیا ہوا ہے رب نے دربار ہویا رب نے وہ میرے پیار کی وجہ لگتے رہے جی مولا دین دی خاطر مارا کھا دیا نی رب نے فرمایا آمد ابن ہمبلا دی دی جی دی مسلا کیا بنیا جی کی مولا تو جاننا ہے میاک نامہ قرآن مولا دی مخلوق نہیں ہے بلکہ قرآن مولا تعالیٰ دی صفت ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا او احمد بن حملہ اے گل تو کن دے ہے سنیے ارکیتی ہو دو مولا اے گل میں اپنے استاد حضرت محدث عبد الرزاق دے کل سنیے حضرت محدث عبد الرزاق بلایا گیا ہے فرمایا اے گل کہ قرآن مولا دی مخلوق نہیں ہے مولا سی فتح اے گل تسا نو بلایا گیا ہے اے گل تسا کھندے کو مولا اے گل میں حدیث امام زہریے امام زہری نو بلایا گیا ربلا ہے او اے گل کے قرآن مولا دی مخلوق نہیں حضرت مولا کی مخلوق نہیں سی پتا ہے کنو سنی ارد کی, کی دربار ہے حضرت سیدہ امہِ شان صدیقان تشریف لیایا نے فرمایا بی بی جی اے گل کے قرآن مولا دی مخلوق نہیں صفت آئے اے گل تُساں کی دیکھو لو سنئیے ارد کی مولا میں مدینے دے تاجدار مدینہ دے تاجدار حبیبِ خدا تیرے پاک مدینہ دے تاجدار دیکھو لو سنئیے اے درویخنا مدینہ دے تاجدار تشریف لے کے آئے انہیں رب نے فرمایا سونے آہ اے گل کے قر نے قرآن میری سی فتح ہے یہ گل تسا کنو سنی ارد کی قرآن مخلوق تریا ہے مولا میں محفوظ رب نے لاہے محفوظ نو بلایا یہ گل تیر کیرج کی مولا میرے قلم نے لکھا ہے ربلا لبی نے کلم نو بلایا یہ قرآن میری مخلوق بتا ہے گل تو کیوں نہیں ہوئی مولا میری کیا جرت ہے میں اپنے آپ سے نہیں چلتا میں چلنا وا رب نے فرمایا جو لوہے محفوظ تے لکھا ہے بالکل درست لکھا ہے لوہے محبوز ترا جہریل نے پڑھا ہے بالکل سچا پڑھیا ہے وہ جہریل جیری سڈے یار نے گل سنی ہے وہ جھوٹھی نہیں ہوگی وہ سار نے اماشا شدی جو حضرت حضرت مامری بے مسنہ نے سنیا مہم مسنا دولو حدرتی امام رضاق نے سنیا وہ دنیا والی گواہ ہو جاؤ وہ جہی گل احمد نے کی تی ہے جھوپ نہیں ہے صاف سچی کر چھوڑیے تو توجہ ہے توجہ ہے سجنوں ذرا ذرا اخراں سبحان اللہ اے در دیکھنا سجنوں نا نام دار مدنی تاج دار صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم اپ سرکار دا جڑا فرمان سنانا چاہندا تھی اس فرمان شریف والے پاسے انا وا امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ سند بلے پڑھ چکے وا امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ اپ سرکار نے بیان فرمایا سبعۃ یظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا الرجل العادل وشاب النشء في عباده ربه ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجل انتهى في الله اجتمع عليه وافترق عليه ورجل طلبته امرأة لا تحسب ودمال فقال اني اخاف الله ورجل تصدق اخفى حتى لا تعلم شماله ما تلفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففادت عينا ترجوها سجن عجرة اخرى الملونا سبحان الله سجن اميري اقا انام مدني تاي صلى الله فرمایا یار یار بھول جان گے بڑے بڑے گوڑے یار دیا یاریاں ٹائگ ختم ہو جان گیا رب العالمین فرما گئے ہاں دوستیاں یاریاں برقرار رہن گیا یہ نشیب فرمایا قیامت والا دہار نو انسان بھول چکا ہے آپ کا جہان میٹا اگلا جہان کس نے فرمایا وہ جہان وہ اور دی کسرتی و بڑے بڑے جوان بودے ہو پر بچیاں نو کسے نے بڑھیا ہوئی ویکیا ہوئے گا فرمایا جہرا کیا مت والا دہار اتنے بچیا نو بھی بڑھا کر دے گا وہ سجنا ادھر رپلا لمیانے مجھے و تیرے میرے کفلت پردے کہ غافل انسان اپنے مولا تو دور انسان کفلت پردے ہٹا کے اپنے مولا نو یاد کرے دنیا اور آخرت سوار لے ربلا لمین فرما ہے یار الناس اتقوا ربكم الا زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مردعة عما اردعت وتدعو كل ذات حمل لحملها وترى الناس سكارا وما هم بسكارا ولكن هذا بالله تو جو ہے سجنو سر بولو نا سہان الا گوری قرآن انسان کا پیرا میرا شکوا کردیا فرما کر چندرے لگ گئے میرے قرآن والور نکل گئے اے میرے قرآن مجید تہمہ دے اندر اتر کے قرآن مجید دے سمندر دے اندر غوتازن ہو کے اپنی زندگی ہاں اپنی دنیا اپنی حکومت سیاست دے عظیم اصول آسر کر نہیں کوشش نہیں کر فرمایا مولا تعالیٰ نے قرآن دے اندر جدو قیامت والا دن گا فرمایا تو دیکھے گا وہ بڑے بڑے بڑے بادشاہ بڑے بڑے بڑے ظالم، بڑے بڑے وے خون بڑے بڑے نواب نو سر اٹھا نو سر دی طاقت نہیں ہوجنا اے حال قیامت نے بنا چڈنا دل جیلا دلا رو دل جا لیا دلر رو Fala Wafa مولا تالا فرما زمین مولا ہو جائے گا دنیا کا نظام درم برم ہو جائے گا یو من تم دل خلق مولا تالا فرما ہے آسمان پیٹ دیتا دے گا سجنا فرمایا ایسے ماحول پیاس کی وجہ زبان بار ہو گیا وہ جدو سوا نی سورج ہوئے گا زمین تانبے ہوئے گی ایسے وش پلاس ماحول جدو کلچے فٹتے گے ہاں ربلا لمین فرما یو میں یارا نو یار بھول جان گے سجنا سجن بھول کر کے کرنا وہ گھر والی جنہوں دادا پیار ہوتا ہے وہ دی خاطر لوگ دین ایمان قرآن ہر شہ نک آخری نے گھر والی تر ہو جا فرمایا ایج داحول کہ گھر والیاں بھی یاد نہیں رہن گیا اولاد ماپیا نو یاد نہیں روے گی ماپیا نو اولاد یاد نہیں روے گی ایسے ماحول میرے مدینے میں فرمایا درخت ختم ہو جان گے آسمان کا سائبان بھی ختم ہو جاوے گا اس حالت رب درش کا سایا ہو سایا گا فرمایا سات بندے ایج دے سات بندے اج دے نے جنہ نو مولا بلا بلا کے فرمائے گا وہ میرے بے لو پوپے چلوتے آؤ سڈے ارشد چھان لیا کے کلو جا جو ہےجو رونا کن کیا سلر کا نشان بن گیا ہے تباہی کا نشان بن گیا ہے کدیوں کے فاروق آدم مرگے بادشاہ دے دی دے نال وے دنیا کفر دے ہوتے بے قسم خدا دی کر کیا نا وجود دے دے کب تاری ہو جی ہوں سڈے کو ہے مان بھی ہے دولت بھی ہے پیسہ بھی ہے ٹیکنالوجی بھی ہے بم بھی ہے اصلا بھی ہے ہر شہ ہے نہیں غیرت نہیں ایمان نہیں اپنا دل <سؤال> دماغ کا تعلق خدا رسول جڑا ایمان والی جڑاں جڑی او جڑا تو او جڑا تو تخت جدا ہو گئے یہ درویخ جی خوشنا ہوتا ہے ویران تنا ہوں اجڑیا تنا ہوں ہالو ہے وہ اے پکار دیے پی وہ اپنے جسما کی سہولت کا سامان کرنا ہے اپنے جسما سوارن دا سامان کرنا ہے کوئی میری زندگی دا بھی سامان کر لے کوئی مینو سوار خزار جائے جد مسلم سوردگی گزارن کے اصول نہیں آتے اصول رب دبی فرمار دے توجہ ہے توجہ ہے سجنو بولو نا سبحان اللہ, اللہ ہاں سجنا <اللہ>. جس دور پہ نازا تھی دنیا وہ دور مسلمان بھول گئے جس دور پہ نازا تھی دنیا رو کے آدم کا دور آخر جس نو امر بن عزیز کا دور آخر نے وہ دور وہ جس نو سلطان صلاح الدین سلاح سلطان اسلام کا دور نے وہ دور ہاں جس دور پہ دا تھی دنیا وہ دور مسلمان بھول گئے غیروں کا فسانہ یاد رہا اپنی کہاں غیروں کی کہانی یاد رہی اور اپنا فسان جس قوم نڈیر کہانیاں یاد نہ ہو وہ جس قوم نو خیرا دے سبق یاد ہو خیر یاد ہو ہاں نو جناب والا وہ دنیا دے اندر خیرت وکار گزارن کا کدو موقع ملنا ہے سات <سؤال> بندگا نبی اپنی امت اپنی برباد جندگیاں برباد کیتیا وہ جنہ اپنے ایمان کی نرشتا اپنے نبی فرمان تٹ د و تے میرے نبی کا پیغام فرمائیں رب دان کا دا قانون چلا ہوئے گا فرمایا فرمایا ربلا نوی ایسے بندے مت والے دہول گا اگے میرے مدینے تاجدار نے فرمایا سنیا جی عبادت ربی جدی جانی چلیے پازو زور آیا دے اندر خواہش کا طوفان اٹھا ہے جدو نفس, نفس اپنے آپ بے قابو ہوا ہے فرمایا ان کا آپ قابو پایا ہے ان جوانی نو سالیا ہے اپنے نفس کی خواہش نو ٹلیا ہے فی عبادت ربی جانی تصویر برباد نہیں ہویاں مولا دی دی اندر, رب دی دی کر دی اندر اللہ دی عبادت دی تحج گداریاں دی اندر مولا دیا چلاوت انہوں نے رابطہ پڑھائی محفلانا کچھ دیا تنہائی مولا فرمایا ایسے نوجوان فرماگا اگے میرے نوی نے فرمایا وہ راجوہ فرمایا وہ نوجوان وہ بندہ جا دل ہمیشہ مسیحت جڑیا رو ادھر نماز پڑھیے نماز پڑھ کے باہر نکل آئے نماز پڑھ کے مولا کی یاد کرا گا رب دردان بنا گا سجنا ادر فرمایا ایسے بندیا نو میرا ارشد گا اگے میرے نبی نے فرمایا وہ رجح لایا ہوا مولا داستے گا اسلام کی سربلتی واسطے ہو رل بیٹھ کے کسی دی عزت نو چیڑا رل بیٹھ کے کسی دیا برائیاں بیان دی نا نہ جدو کٹے ہوئے نے اسلام دیا دیتیاں ایمان دی فاجت دیاں کی حفاظت دیا گلا فرمایا ربلا ایک چان دے مدینے کے تاج یار نے فرمایا گل سنیا جے وا جلو لسالا بتو حسب و تو فقال دمالی اقاف ف A minute. کہ نے فرمایا او بندہ جو بندہ جنو نے عورت نے برائی نے میرے کر عورت ہے خوبصورت میرے نبی نے دو گلا بیاں فرمائی دعوت دن والی ہے برائی مال والی ہے جمال والی بھی ہے جدو عورت کی طاقت سنیا لفظ بولے جیسے حضرت یوسف پیغمبر نے اخاف اللہ بی, بی اپنے رب تو وا, تیری گل من کے میں اپنے رب نو ناراض نہیں کر سکتا فرمایا, ایسا بندہ جامع میرے مدینے نے فرمایا, اخفا حتى لا تعلم مینو مینو میرے نبی نے فرمایا جی بندہ ریری خرچ کرتا ہے اللہ دے را ہے میری گل سنے آجے اور نال میری خرچ کرتے قرآن قرآن جلدی کرو جرا اوچی آواز نہ ایمان والے نے رب سے خرچ کرتے کس نیت خرچ کرتے سوکھ کیا ہودھان کیا دی محبت کیا ہوں سجنا میں ربان پڑنا تو جو ہے ذرا روک رن بولو نا سب تو جو ہے سجنوج مولا تالا مولا تالا فرماد والے نے رب داہ خرچ کرتے نے رب داہ دے کس نیچے تا کہ مولا راضی ہو جائے اندر نو ٹھنڈ پی جاوے ادھر ٹھنڈ پہنچ دی ادھر چین پہنچتا ہے ادھر کرار پہنچتا ہے رب دے راہ دے, دین دین دے, دے اگر فار محسوس ہو خیر میرے مدینے دے تاجدار نے فرمایا رب داہ دے اللہ دیا لا کے سچے ہاتھ نہ دے کبے نہیں لگ اس طرح چھپا کے دنیا نکھان واسطے نہیں واسطے نہیں اپنی شہرت واسطے نہیں صرف مولا کی ردا واسطے فرمایا ایسا بندہ قیامت والے دن مولا اس چان دے گا ستواں میرے مدینے نے تاجدار نے فرمایا و را و اللہ جلا خالی افا دتا ہو فرمایا وہ بندہ جی تنہائی کے اکا و ساری ہو جائے اکاچ ترب تر جاری ہو جاندے نے،, نے فرمایا ایسا بندہ جدو قیامت والے ربرگاہر جائے گا رب لال <سؤال> میل وہ سلن نہیں دے گا اپنے ارش کی چھان دے گا سارا وقت چاہتا ہے. ہے سات گل میں جنابر بیاں کرا اچھی آواز مگر میں وقت سامنے اگر مدینے فرمایا بندہ تالاب ہو جنو عورت عورت نے کو دے دے دے دے دے سبق سبق سبق پر یاد رکھ لاؤ اور تعلیم آتے آپ کے فرمان ہوں اور اللہ تعالی آ رہی ہے ہے عوراتا چھوٹے خاندان دچ بڑے خاندان اور حسن و جمال بھی ڈیر ہے باوجود دا متا دا متا ایک ماڑی کا اوکھ کے بن کے نا نا عورت دی طرف دعوت بھی ہوئے وہ تو اسے دعوت بے بلائے، بلائے، اپنی مردانگی اے اپنی حمد اور ایمان, کی اور کے، کے، خیرت ایمان جواب دے بی, بی میں لگ کے اپنے رب کو ناراض کر اپنے مولانوں دا چمل نہیں ہو جو کرنا ہے، اپنے نہیں کر سکتے، اپنے رسول پاک ناراض ایسے بندے دا رب مول کنج پائے گا جدو رب سامنے قیامت اللہ دیہ آئے گا نا رب سبحان اللہ جس طرح کے رب نے پرانے مجید حضرت یوسف علی سلام دا واقعہ بیان فرمایا خاص گلوجو کرانی ہے بولو اللہ توجہ ہے اللہ کریم سر حو سلام آپ سرکار آر, ہوا لگ خبر گل نو سنے جی نتیجہ بڑا دیب ہوئے گا سجنا جدو ست تالے لگے کمرے جناب دو لڑوتی ہوئی ہاتھ بن کے آخر پیرا دیہ ہاتھ رکھے نے ایوش دیر کر رقالت ہے کوئی رکاوٹ نہیں کوئی پابندی نہیں ادھر یہ گل پہ کرے ادرو نے اپنے بت کپڑا پایا آپ نے فرمایا بیوی کی کرنی ہاتھ بن کے آخری خدا ہے میں ہیا پہ کرنی کپڑا پا چڑیا فرمایا رب رب رابط زمین میں تو جو ہے فلم رخ کسی ہوتا ہے مولا دق جاتا ہے سونے سنیا جل جنابا نے مجبور حسن جس وقت بیوی نے مجبور کیا سرکاروں کی گن سن رہے ہے ویخیا ہے روشن دان د جناب یقو پیغمبر آپ نے منہ پائی ہوئے فرمایا بی او بیٹا اس عورت کی آخ گئے اپنے باپ نہ چیٹی اپنی نبوت والی چیٹی چادر لوائی گل جن حضرت یقوب پیغمبر نے ہے حضرت یوسف نے سل تو سلا سلاؤ ارد کی ابا جی کر سات کمرے نے تالا ہوئے بڑے ملاوے میں آ گیا فرمایا دوڑنا تیرا کم ہوگا تالے گا جی اگلی گل ہے, گال ہے, گال ہے گال بڑے مزے والی گل ہے سونے گئے سلادو اسلام خاص نہیں سی یوسف اسلام خاص نہیں سی بلکہ نوجوان ایسے ماحول اپنے آپ بچا جو ہے ذرا بولو نا توجہ تو میری گل نیا جی آپ سرکار نے فرمایا اللہ آپ نے کی تھی بڑے اور گل سننا آپ نے فرمایا احسن ہور سرمس لا الظالمون آپ نے فرمایا بی ربی نمس فرمایا جہا تیرا سر دسائی جہا تیرا شوہر ہے میں امانت خیانت کرا گا ظالم پر جاگا جی امانت خیانت کرا گا تالم پر جاگا امانت خیالت کر گا تالمر جاگ گا مفسری نے کرام آپ نے یہ گل کی اے مینو پالیا ہے میں اندر امانت خیالت نہیں کر سکتا حقیقت نو شرم دے بی مینو چار دن پالیا ہے میں دی امانت خیانت نہیں کر رہا پھر 40 چالیس سال پالیا ہے تو ان امانت چیانت کئی کرنی ہے توجہ نہیں کرجو ہے سج نو رضا مکھر سبحان اللہ اللہ میں امانت خیانت نہیں سائیں دی امانت تین چالی پنج سال تک تما دیا تو ہزا کرنا چاہتا سا جدوں بیویا نے ادھر ادھر شور شرابا شورا ہو گیا جنابے دو لو شورا ہویا زبان بدل ہو رہیاں اترادی زبان بند ہی کدو نے تو بولنا ہی بولنا ہوتا ہے انہوں نے تو زبانیں کھول گول بڑی پریشان سے لا ان منہ انہوں میں منہیں بند ہو لگتا ہے ملاقات زبان کھل گئی نی بند نہیں دیا کی کرا کوئی منازرا ہو گلا زبان منازرے نال بند نہیں جی یہ جاپے آئی بابا، بابا، کچھ، کچھ، کچھ پتہ لگے گا یہاں دیا زبان کھل دیا نیج ہے بڑیاں پر میں پتا لگا کسی بلاوے کرنا دعوت بلاو چ کرنا دعوت پکائی ہے روٹی کھوائیے بیان ہاتھ پکڑائی اشارہ دتا کہ پھل مہمان نو کٹ کے نہیں چاہی چاہیے نے چھری پکڑا اپنی مرضی بگ چھلکے لا کے کھا بے اشارہ چڑیا پکڑائ پکڑائیاں پکڑائ جہیا بشر بشر دیاں رٹ لان والیا سلام تیرا نو کرے خرید کے لا دے بیں جناب سب سلا تو سلام کوئی مہربانی کر میں تری عزت کا خیال نہیں کیتا پر اج میری عزت کا مسئلہ بن گیا ہے مہربانی کر زبانا بدلو جا میں فلما رائی نہ جدو آپ نے ہجاب ہٹایا اپنے چہرے تو کپڑا ہٹایا بیبیا نے تکیا وہ جدو بی گئیاں ربان فرما شستری چل گئے پتہ ہی نہیں لگیا ہو گیا پتہ ہی نہیں لگیا کی دا کی ہو گیا وہ لفظ کیا بولیا ماہ ماہ پہ ریا نوکر غلام ہی نہیں سجنا رب نے جنوب قبر اندر سوال کرانے نے سمی اللہ صاحب گل سنیا جے جب قبر سوال ہونے نے من ربوں کا تیرا رب کون ہے ماں دینو کا تیرا دین کیا ہے ماں کن کا تکولو فی ہکے ہاتھ راجو نے بارے کی نہیں بارے نظریہ بنیا نہیں نہ دنیا جدو چومے پڑھا سے کی آدھا سے وہ جدو محفل کردہ سی کلے مولا میں دور من سا رب فرمائے گا فرشتو لما کرے سا نبی ہیں جو ہے سجنہ بولو سبحان پر دی ہے، سوال بدل گیا ہے. انداز بدل گیا گا میرے گی گی گی جدو اپنی لے گا پھر مون علاقے گا میرے قسم خدا دی کر کے نا نہ او پٹ نہ پائے او جنا یار نو مکھرے تو نہیں سمجھیا آل سمجھا سمجھائے جنا بے حجاب پیر میرے یار دا زبانہ بند کر کے آخدے نے کر میرے جا نہیں مولا. توجہ اللہ ایس میں دو کر کے گل مکانی ذرا اونچی واضح بولو سبحان اللہ بشرا بشر نہیں کریم یہ بڑا عزت آ فرش کو بولو اے بڑا عزت آن میں گل کرنی ہے تسٹے کسی بار گل نہیں کرنی بس آپس رکھا جی یہ دسوگا میرا بھی حدرت یوسف علیہ سلاۃو سلام فرش حضرت یوسف نے یاد رکھو رب دا قرآن کوئی گل بیان کرے تو رد نہ کرے ربران کی گل آ فرشتے ہے بولو ربران فرشتہ حقیقت ہے جہی گل بیبیاں کی ٹھیک ہے جہی گل تسا کی ٹھیک کیوں انہوں نے جہاں یوسف علی سلاۃسلام فرشتہ آخر سی نا فرشتہ وہ آپ کی ذات کی وجہ آپ گلتے آپ کا کام بے کے آگے پوری میری تقریر دی محنت ہے ایک دو جملے واسطے جل آپ آخر ہے کہ آپ فرشتے نے آپ دی ایک گل ویکھی سی گل ویک کے بے ساختہ آخنا بھی ہے سامنے انسان بشر نہیں لگتا یہ تو عزت اللہ فرشتہ پہ لگتا ہے تفسیر والے نے لکھیا جہیا بیبیاں سن جنہیں جناب زلحخا نے کھانا پکایا کنیاں سن بعد تفصیل لکھیا چالیس سو سن کون سوٹے کھرانے دیا ویڈے مالدار اچے گھرانے دیا بیویاں بی انے دیبیاں سو بیبیاں اپنی اکاشار سو سو مرد نا حسن دے اندر دے نا کوئی انسان جس نو اپنے وال متوجہ کریے اپنے مائل کریے ایسا اشارے نا بلائیے تو رڑتا ہوا سڈے پیراچنا نہیں ہو جگ اندر مصر دا حسن ویسے ہی بڑا مشہور اپنا پورا حسن زیب حسن سنہار جوانی اور شباب ہر شہ پوریا طاقت ہیلے بہانی قرآن دن فرمانتا انہ کنا عظیم دادا بڑا دا جائے کل انسان کمزور جا بی کنا اظیم جنو رب عظیم فرما کھے گل جا پڑتی او بیل کے ٹھل لایا ہر ہر طریقہ سہی آپ نے لے اے یوسف یاد رکھ اگر ساڈی نہیں منے گا اے عزیز دا محل چھوڑ کے جانا پائے گا تینو اس وزیر دا در ان ستر ستر کیا دے کھانے چھوڑ کے جیل دی تال دے سکیا روٹیاں کھانیاں پین گیا تین پلنگ بسترے چھوڑ کے زمین پی سونا پے گا کرنا کیا ہے کس بہت گلا کر سڈے والے بھی نگاہ نل ویخ لڈے پیار نال گل کر ل علیہ اسلام نے جہاں جواب دیتا ہے مردانگی دی مردان آخری نے فرمایا رب احب نو مما اما دنی فرمایا ربرگاہ دن مہیلا مینو جیل قبول میں مینو گلیاں دم حل چھوڑ کے جیل کی کالی کوٹری دے اندر روٹیاں کھانیاں قبول لیں پر جڑی گل جانا قبول ویکیاف تیرا دا پکا ہے اص ہر تا ہر فل ہر چلاکی اپنا ویکے مرد ہو انسان ہوئے ساڈے ہتھوں اپنی جوانی جانی دس اپنی جوانی دی پاکی اکھان دا ہیا بچا کے نکل جائے ایج نہیں ہو سکتا پر عجیب ہے اے تے پھر بھی اک ویکدا بھی گوارہ نہیں کرتا پکار کے آخد لگتا ہے انسان تے ہو سی سکتا تو انسان ترش کو جنہیں بارے دنیا دیاں قدریاں کہ میں ان پیر تھلے ستیا ہوا ہے سمانے کا سلیلا مردو ہوں ارادہ پہاڑ ہو جی اکھا دیا ہوفان ہوگریز اپنی زیب سینت شیوریانی اگاں دے نال پورے دے نال مدان چاہے پر انو آخنا پوے میں ہر ایک قابو پا سکنا وا ہاں پر جی اک غیرت محمد دی کی او نوجوان کدے میرے قابو بچ نہیں آ سکتا خواتر فکر جہاں میں شری پر مدارے کفت اور مولا مولا مشکل اللہ آپ دے سلسلے بعد محفل شریف کا اہتمام کیا گیا ان شاء اللہ مول کنا دیا اور مردانگی والی تو ضرورت استحامت والی گلاں ہونگیاں تے اللہ تعالیٰ اگر ہو سکے دے تشریف لیا تو توفیق نصیب فرماوے اللہ رب العالمین عالمی میرے واسطے انہوں گا سامان بناوے واخرا وا یا رب العالمین